الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولى على لاز حج البيت من الصفا الى السعي لا كفر بين الله ونيع نال العالمين قال الله تعالى لجن على النار هم اولئك النار وتقوا منكم صدق العظیم صدی مربلی قولی محترم بھائی اور دوستوں عید الاضحیٰ کا مہینہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے آج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور اس بار مسلمان کی شخصیت کی تقویل ہوتی ہے اور دنیا اسلام کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور قربانی کے ذریعے سے جانور کو ذبح کر کے اللہ تعالی کی رضا رضاث لکھی جاتی ہے اور حج اور قربانی دونوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں یہ امت ہماری حضور صلی اللہ کی امت جو ہے اس کو فرمایا گیا ملت ابی اسم ابراہیم وسلم کہ یہ تمہارے پاس ابراہیم کی ملت ہے اس اعتبارہ نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے تو لہذا شریعت اسلامیہ میں شریعت اسلامیہ کی بنیادیں جو ہیں وہ دین ابراہیمی کی ہیں اور دین ابراہیمی میں دو باتیں بنیاد میں ہیں ایک ہجرت ہے اور ایک قربانی ہے اسماعیل کو سو... ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک کا حکم ہوا کہ ایک عالمی مرکز بنانا ہے جس نے قیامت تک کے لیے یادگار رہنا ہے اور اس مرکز نے اور اس کے افراد نے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے اور اس کی بنیادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے ڈھائی ہزار سال پہلے رکھی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ السلام کے درمیان میں ڈھائی ہزار سال کا فاصلہ ہے اوس پہ بنیاد میں وطن سے, سے نکال کر ایسی جگہ پر ڈالنا ہے جہاں نہ پانی ہے نہ زراعت ہے نہ کھانے پینے کا بندوبست ہے وہاں ڈالنا ہے اور پھر کو بیاس رہا کر کرانا ہے تو ایک ہجرت اور ایک جو ہے تو ان کی توحید و توقل جو ہے یہ کامل ہونی ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ کیسے ان کی پرورش کا اس جگہ پر بندوبست فرماتا ہے تو اس نے اسماعیل اسلام کی اور حاضرہ اسلام کی یہاں کی زندگی اللہ تعالی کی صفت ربوبیت کا ایک عملی مظاہرہ ہے اور ایک تمصیل ہے جو سارے لوگوں کے سامنے چار ہزار سال سے موجود ہے اور ان کو وہاں ڈالتے ہوئے رحیم السلام نے ایک دعا مانگ لی ربی رب انسکت رب ان من ضروری تھی باد غیر ان محرم رب نارضی مسلح فوج اعلیٰ فرمنا سے بھی رہی ہیں بر زخم یا اللہ میں تو اپنی آل اولاد کو ایک بیابو گیا وادی میں پانی اور زراعت کے بغیر وادی میں ڈال دیا اس لیے ڈال دیا کہ یہ نماز قائم کریں جن کو ایک دینی مقصد کے لیے میں نے یہاں لا ڈال دیا اور مقصد میں صاحب سے ہم بات جو ہے وہ اقامت سلاد ہے اقامت سلاد جسے کہتے ہیں نماز کو اپنے سارے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھنا کھڑا کرنا صرف پڑھنا نہیں ہے ادا کرنا نہیں ہے وہ اس کو ان پورے اپنے آداب و شرائط کے ساتھ ان کو بجا لاتے اس کو پڑھنا ہے تو ان کے ذمہ دینی کام لگا دیا گیا وادی میں یہ اپنے آلو اداد کو ڈال دیا اور ان کے زبان میں یہ کام لگا دیا کہ آپ کی یاد میں نماز قائم کریں گے اور اب ان کی بقا کا سامان بھی ہونا چاہیے یہ مقصد کو تب تبھی پورا کر سکیں گے جب ان کی بقا کا سامان ہو تو اس کے لیے دعا مانگ دی اب بکا میں جائے تو دو باتیں انسان کو ضرور, انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں ایک تو اس کے کھانے پینے کے بندوبست ہو اور ایک اس کے ساتھ ایسا گروہ ہو جو اس کی حمایت میں ہو تائید میں ہو اس کا ساتھ دے رہا ہو انسان گروہ ہی جانور ہے یہ جو پولیٹیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ مین گر گر نہیں لیے سنیمل کیسا لگتا ہے پڑھ لیتے ہیں اب اور نہیں ہیں کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے یہ اکٹھا مل کر رہ سکتا ہے تو اس کو اپنے ساتھی ماحتی کی ضرورت ہے اور اس کو اخبار معیشت کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دو کے بارے میں تو فاجا الفی قدم مناسب تح ویل علم کہ چلیے اللہ لوگوں کے دلوں کو تو ان کی اطاعتی ہابے داری کی طرف موڑ لے سے ان کی طرف مائل ہوں دل سے مائل ہوں یعنی فوج اور پولیس کے ڈنڈے سے زور سے جو گمتیں قائم کی جاتی ہے سن ہو اور ایسا گروہ ان کے گرد پیش میں ہو جو دل سے ان کو چاہتا ہو دل سے ان کی اطاعت کرتا, اطاع کرتا ہو دل سے ان کا ساتھی ہو ایسا گروہ ان کے گرد و پیش میں جمع ہو جائے ایسا ان کے جائے جی فوج اللہ من ہوئی اور دعا کر مانگی من اور یا اللہ تو ان کو کھلا ان کو روزی دے میو سے تو میں ظاہر بات ہے میری تو اخبار بھی نہیں کھا سکتا جو مشکل سے بات وسائل ہو کہ روٹی مل سکتی ہوں جی آدمی آتے ہیں میرے پاس جو بتاتے نے کہا جی اتنے وسائل ہیں کہ ہم تی آدمی ایک روٹی صبح ایک دوپہر ایک شام خوش کہتے ہیں بس باقی اور کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلے کیش و مزہ میں پڑے ہوئے تو یہ تو فیش پنکھانوں پر کیا گزرتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں تو اگر روٹی نے برابر کر سکتا ہو تو سالن کہاں سے لائے گا جو روٹی کے ساتھ سے لے لیا تو میوے کہاں سے لائے گا تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے اس میں اپنی اولاد کے لیے مکہ مکرمہ کی رہائش کے دوران وہ معیاری زندگی ماں مانگا جس میں انسان پھل اور میوے کھا سکتا ہے آج بھی حج جا کو جانے والے اس بات کا مشاہدہ دیکھ کرتے دیکھتے ہیں کہ وہاں کرنے والا مزدور کسان بکاری راستے پر پڑا ہوا اس کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ خوب گوشت والا کھانا اور خوب پھل اس کو کھلاتا ہے تو مکہ مکما کے پانی ہے برکت کی دعا ہے سارے انسان پیتے ہیں ساری دنیا پھیلتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے. آج کے دنوں میں تین مشینیں چلتی ہیں اس پر اور باقی دنوں میں ایک مشین چلتی ہے اور وہاں کے انجینئر کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو دیکھ کر حیران رہیں کہ آج کے دنوں میں یہ پانی جوش مارتا ہے تو وہاں کے مینٹل انجینئر نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ یہ سیوریج سسٹم سعودی حکومت نے زیر زمین کر لیا لیٹرینوں وغیرہ کا نظام زیر زمین کر لیا تو ان کا خطرہ ہوا کہ یہ یہ ڈاکٹروں کی سلا میں کنٹمینیشن کہ جب ہو کہ جہاں پانی کا سورس ہو اس سے دو سو گز تک کنٹینرمیشن سورس نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس جو ہے تو یہ گٹر اور یہ کنویں وغیرہ جس میں کہ فلش جا کر گرتے ہیں دو سو گز تک نہیں ہونے چاہیے ورنہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے جراثیم بالکل اس پانی میں آتے ہیں زمین کی جگہوں سے گزر کر آتے ہیں ٹیسٹ میں یار اگر جراثیم ایک فیلڈ میں آ رہے ہوں تو یہ پانی قابل برداشت ہے اور دس سے اوپر ہو جائیں تو اسے دس لگیں گے تو ان کو خطرہ ہوا کہ یہ آب زمزم کا نہ ہو گیا ہو تو انہوں نے آب زمزم کو بھیجا کینیڈا کے کی ایک میں ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ نہیں بتایا کہ پانی کون سا ہے ان نے ٹیسٹ کرنے کے بعد رپورٹ لکھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے دس از اے یونیک واٹر ایور ریسیوڈ ان دس لیبوریٹری فار ٹیسٹ یہ تو ایک ایسا آ, عجیب پانی ہے ایسا منفرد پانی ہے کہ جو کبھی ہی اس لیے نے ٹیسٹ کے لیے موصول کیا ہے یعنی آج تک نہیں موصول کیا ہوا ایسا پانی اور بالکل صاف ستھرا ہے کنٹامنیشن کچھ بھی نہیں ہوئی اس میں تو یہ پانی اللہ تبارے گھر پانی بہت بڑی وج اللہ ملمائی کلشین ہائی ہر چیز کو انہیں پانی سے زندہ کیا واقعی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے ابھی بھی بیکٹیریا کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈسیکیشن پانی ختم کر دو بیکٹیریا ختم ہو جائے گا گھوم کسی جگہ سفر کر دو بس بیکٹیریا نہیں رہیں گے کیونکہ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی پروٹوکال کا لازمی جز پانی ہے اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے تو پانی کا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سورس دیا کہ چار ہزار سال سے چل رہا ہے اور پوری اسپیڈ سے چل رہا ہے اس میں کبھی کوئی شکایت نہیں آئی کو کم ہو گیا ہو یا پانی نہ ملتا ہو یا کچھ ہو اور کنویں اندر دیکھنے لگوتا خورن نے کہا کہ ہم نے گہرے سے گہرا غوطہ لگایا اور اب اس کے کسی سرے کو کسی طے کو نہیں پا سکے اور بندے بس بندوبست کہ سارا سال مکہ مکرما میں جو ہے تو قربانیاں اور یہ جو جرمانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں دم یہ ہوتے رہتے ہیں اس گوری کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور رات گات بھی رات کو کچھ جائے دو بجے تین بجے کسی وقت جائے مکہ مکرما کا ہوٹل یہ نہیں کہتا اس کو کہ یہاں کھانا نہیں ہے ختم ہو گیا یا موجود نہیں ہے یہ آنے والے بھی آدمیوں کو کہیں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے کمرہ نہیں ہے میں بالکل نہیں یا تنور پر لائن لگی ہو جو آپ بالکل نہیں دیکھیں یہ ہوٹل پر قطار بنی ہے بہت کم جس طرح یہاں پر ڈاکانوں پر بل پر ایسی قطاریں آپ نہیں دیکھیں گی حالانکہ پچیس لاکھ آدمی تیس لاکھ آدمی ایک شہر پر آ گئے ہیں اس کے بازاروں میں لائنیں لگی ہیں ہوٹلوں پر لائن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اور ایسی پرورش دی ہوئی ہے ان کو کہ بھائی میرے کی دعا ہے سمرا یا اللہ میں ان کو پھل کھلا ایسا معیاری زندگی ہو جس میں پھل کھا سکتے ہیں تو وہ بہت اونچا میل ہے زندگی ہم میرا ثمرا اور مار فرقر تفسیر میں مفتی شبی صاحب نے عجیب مقدار بیان کیا ہے تو فرمایا سمرا ثمراج سمرا کی جمع ہے ورد کو میرا ثمراط ثمراج سمرا کی جمع ہے اور سمرا کہتے ہیں کسی محنت کے آخری نتیجے کو کسی محنت کا سب سے آخری نتیجہ جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو سمرا کہتے ہیں فریش کی تفصیل میں نے لکھا کہ دنیا میں جتنی محنتیں ہوتی ہیں انسانوں کو سکھ اور سورج پہنچانے کی اس کا جو سمرا یعنی اس کا آخری جو نتیجہ جس کو انسان حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ مکمل کروانتا ہم گئے وہاں نے کہا جی آپ کو چڑھنے اترنے میں قدم اٹھانے کی تکلیف نہیں ہے اسکیلٹر پر چڑھ جاؤ گے یہ نام جاتی لوگ یہاں کے اسکیلیٹر کیا چیز اور نے کہا جی بجلی سیڑھی برقی سیڑھی خود بہت چل رہی ہے وہاں تو جب پاکستان کے اسمبلی حال کے میں اسکیلیٹر نہیں تھا سعودی عرب کی کے مقام مکرمہ کی ٹری اور لیٹرینو میں اسکیلٹر تھا مردوں کو میرے سمراپ ساری محنتوں کا پھل دنیا کا جہاں بھی کوئی چیز کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو سارے دنیا کا کو کارخاندار کوشش کرتا ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ کی منڈی میں ڈالے کیونکہ عالمی اشتہار کی ہوا ایک جگہ ہے میرے پاس ایک دوبارہ طالب نے آیا تو اس نے کہا جی میں ایک اکنامکس میں ایک پی ایچ ڈی جی کرنا چاہتا ہوں جس کا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے مسلم ورلڈ کامن مارکیٹ تو یہاں اس کو میں شعبہ اس کی طرف بھیجا معیشیات کی طرف اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں اس نے ماہرین کے ساتھ اور پروفیسر کے ساتھ جب بات کی, کی کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹاپک جو ہے اس کو آپ نہیں کور کر سکتے ہیں اور آپ کی پی ایچ ڈی کے لیے مکہ کامن مارکیٹ جو ہے نا یہ بس کافی ہے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے سٹی آف مکہ مسلم کامن مارکیٹ یا یہ بس کافی تو اس نے صرف ایک شہر کی معیشت پر اور اس کی مارکیٹ پر اس نے پیچ ڈی کی ہے اس کے معاشی حالات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بننا ایسی جگہ جہاں نہ سایہ ہے نہ درخت ہے نہ پودا ہے نہ زراعت ہے سوائے آپ زمین کرو اور پانی نہیں ہے اور وہاں پر اتنی بڑی آبادی اور اتنی چیزیں کو جمع ہو جانا یہ جو ہے تو موجودات ہمبیال مسلح کے موجود ہیں جن کو آج بھی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تو اس وقت کے لحاظ سے اسماعیل اسلام حاضر اسلام اکیلے ہیں جان جانے کا خطرہ ہوا تو اللہ نے آپ پا... زمدم نکال دیا قبیلہ جرم کا کابڑا گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پرندے پھر رہے ہیں تو اور اب تو لوگ بڑے مائر سے پانی کی تلاش میں انہوں نے کہا یہاں بہت قریب پانی اس لیے پرندے آ کر دیکھا انہوں نے کہ واقعی پانی کا چشمہ بول رہا ہے اور ایک عورت ہے سات بچہ ہے تو نے دیکھا کہ علاقہ تو بڑا رہنے کا ہے پانی بھی ہو گیا ہے تو نے اجازت چاہیے ان سے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں رہنے کی اجازت ہے دو شرائط کے ساتھ ایک یہ ہے کہ پانی ہماری ملکیت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے قبیلے کا سردار میرا بیٹا ہوگا تو, تو بغیر الیکشن کے بغیر پارٹی بنانے کے اللہ ریپبلک بھیج دی سٹیٹ تو پہلے سے تھی اسٹیٹ کہتے ہیں کہ اس میں سٹیٹ تو کہتے ہیں اسٹیٹری ساورنٹی اینڈ پبلک ریاست کی کیا تعریف ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ اس کی اس کی عوام ہوں اس کی زمین ہو اس کے پاس اقتدار عالیہ ہو تو زمین تو اللہ تعالیٰ نے پانی والی دے دی پہلے سے پبلک چاہیے تھی پبلک لا کر آپات کرا دی اللہ تو بات کرا دی. اور ساورنٹی دے دی کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ آپ کے قبیلے کے سردار جو بیٹا ہوگا میرا اور قبیلے کے سردار جو ہوا تو شادی بھی اس کی قبیلے سے ہی کرا دے قبیلے سے شادی کرا دی اور انہوں نے ایک توحفہ ایک بکریوں کا بکریت کا ایک جوڑا دیا اور وہ کرتے کرتے ریوڑ ریوڑ بن گئے ساری چیزوں کا بندوبست اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے کر دی تو حاضرہ اسلام اور اسماعیل الاسلام کی یہاں پر رہائش یہ اللہ تعالیٰ کے نظام نظام ربوبیت کا ایک عملی نمونہ ہے جو انسانوں کو دکھایا گیا ہے اگر انسان دین کے لیے اپنی توانائیوں کو وقف کریں اور کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے پالے گا میرے تین ترتیبیں ہیں ایک تو دین کی محنت کرنے والا ایسا ہو ایسی کوشش کرنے والا ہو کہ وہ بصورت کتال دین کی محنت کر رہا ہو جادو کتال کا شعبے کو دین کے فروغ کے لیے احیاء کے لیے اور پھیلنے پھیلانے کے لیے چلا رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کیے ہوئے کافر کا مال بصورت غنیمت کے بطور روزی دے گا محنت جان کی بازی لگا کر کرنے کا نتیجہ کافر کا کمایا ہوا مال مفت پیا قدموں میں ڈالے جانا یہ فیصلہ ہے اللہ کا اور دوسرا درجہ جان لڑانے کا تو نہیں ہے لیکن قول سے عمل سے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرے گا اور اس کی روزی ہے وہ بصورت ہدیہ اور بصورت خدمت کی لوگ اس خدمت کریں گے اس کے لیے ہدیہ لائیں گے اور اس کی روزی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ اس کو بھی بغیر کمائے اللہ تعالیٰ روزی پہنچائے گا اپنی ذات سے تکوا اور قول عمل فیطین کا پھیلانا اس بار جو ہے تو اللہ تبارک و تعالی بصورت ادیہ دے گا اور تیسا درجہ ہے حق سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کر کے اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے سچ بولتے ہوئے مزدوری کر کے روزی کمانا یہ تھرڈ کیٹیگری آف نرشمنٹ ہے جی یہ تھرڈی ان کی روزی ہے ورنہ مسلمان کی روزی درج اول کی ایسی چیز کے لیے محنت کرنا کی. جان کی بازی لگانا صابۂ کرام نے اس بات کو کیا اللہ تبارک روم اور اینان کے خزانوں کے ڈھیر لا کر لگائے مصنوعین اور روم اور اینان کے بادشاہتیں اور صوبے صورت گورنگیوں کے بلے اور زمینیں کد و اللہ لا کر ڈالی کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے جان کی بازی لگا کر کام کیا کھویا گیا تو اس فقیری کا راز ورنہ مالی فقیر سلطنت روم شام فقیری کے راج تو نے کھویا تو اسے ضائع ہوا ورنہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک روم اور شام کی سلطنتیں ان کے خزانے ان کے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات وہ لا کر چہرے قدموں کے نیچے ڈالے تھے اور بہت گٹیا ہے وہ آدمی جو جھوٹ بول کر فریب دے کر اور غیر معیاری کام کر کے روزی کما رہا تو اس کا بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جب اللہ تبار نے فرمایا اور مام انداز اللہ رس علی کو آ کوئی ضرور ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی اللہ تبار کروں گا میں ذمہ داری رکھی ہوں عل نفسلم دموتا حتہ دستک میں درج دیکھو کوئی جی مرتا نہیں ہے جب تک اپنی روزی کو پوری نہ کر لے لہٰذا اللہ سے ڈھو اور روزی کے طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو روزی اللہ تبار تعالیٰ کے ذمے اس نے ضرور دینی ہے اگر آپ اچھا طریقہ اختیار کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پورا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو پورا کریں گے اور سچائی اختیار کریں گے خدمت خلق کا جذبہ کریں گے میں رکھیں گے تو اس پر آپ کو جو خواب ملے گا آپ کی آغت بنے گی دنیا بنے گی انہیں روزی تو اللہ تبارتع دینی دینی جس کو پیدا کیا اس کی روزی اپنے ذمہ لگائی وہ اس کو دینی ہے اس کو پہنچانی ہے ضرور ضرور پہنچانی ہے آزمائی ضرور ہے اس بار کو دیکھا جائے گا کہ سچ بول کر لیتا ہے جھوٹ بول کر لیتا ہے دھوکہ دے کر لیتا ہے کہ خدمت کر کے لیتا ہے انصاف کر کے لیتا ہے کہ ظلم کر کے لیتا ہے اس میں آزمائش تو یہ مکہ مکرمہ کی زندگی جو اس پہلے اسلام اور حاضرہ اسلام کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے نظام بت کا ایک نمونہ ہے جو قیامت تک انسانوں کو دکھایا اللہ تبار کرا دیں اس دور کو تو چھوڑے آج کے دور میں بھی مکہ مکرمہ کے جو فراغی فراوانی فراخی پودی کی فراخی فراوانی ہے کہ لینے والا تقسیم کرنے والا لیے کھڑا ہے اور لینے والے آدمی کم پڑ رہے ہیں آبادی میں بھی آج کے موقع پر کہ یہ چھبیس چھبیس ٹائروں والے ٹرالے بائیس بائیس ٹائروں والے کھڑے ہوئے جوس اور شربتیں اور کھانے اور مرغ اور پلاؤ کے ڈروں کے ڈر لگے ہوئے ماشاء اللہ مارا جو پاکستانی جپٹتے ہیں اور کشتیاں کرتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر حاضیوں کا بڑا رقص نمونا سامنے آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دین ہمیں دیا ہے کیا حال کی برکتیں ہیں دنیا کی رحمتیں ہیں سال کی رحمتیں ہیں دنیا کی برکتیں ہیں ایسی فراوانی ہیں برکتوں کی آپ نے تو صحیح اسلامی ادوار دیکھے ہی نہیں ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں صبح آدمی ڈھوڈوڑا پیٹ رہا تھا کہ جلدی آؤ لوگوں گندم بیت المال سے نکالو ورنہ خراب ہو رہی ہے کیسے کہ دوسرا آدمی ڈھوڈوڑا پیٹتا چل رہا تھا کہ جلدی آؤ شہد نکالو بیت المال سے ضائع ہو رہا ہے پھر آخر انہوں نے اعلان کروایا کہ زکوٰۃ نماز کی طرف رریضہ ہے اور نہ بیت المال میں رکھنے کی جگہ ہے اور نہ مثال کر سکتے ہیں ہر ایک آدمی اپنی زکوات خود نکالنے کا اور خود تقسیم کرنے کا ذمہ وار ہے کیونکہ حکومت کے پاس نہ جگہ ہے نہ بیت المان میں جگہ ہے نہ سنبھالنے کی کوئی صورت ہے اتنی فراوانی اللہ نے معاشی مارنہ کے دور میں دکھائی ہے عام طور ہم پر بیان کرتے رہتے ہیں صحابۂ کرام کے فاقے اور حضور کے پیڑ پر پتھر باندھنا بیان کرتے رہتے ہیں سارے لوگ کہتے ہیں بڑی سی بات ہے لیکن خواب ہی کرے ماشاء اللہ ہم تو اس کے کردے سے رہے یہ بات تو کل مکہ مکرمہ کے دس سال ہیں اور چھ سال مدینہ منور آئے سولہ سال تکلیف اور تنگ کے گزرے ہیں فتح خیبر کے بعد کوئی فاقہ نہیں ہوا اور دینی زندگی کے بنیادی عتاثیر ہی ہے کہ اس سے معاشی فراوانی اور عسکری دردبہ اور غلبہ اور زمینوں کے زمینوں کے قدموں کے نیچے آنا یہ اس کے اثرات میں سے ہے پٹائیاں اور پیڑ پر پتھر باندھنا یہ اس کے اثرات میں سے نہیں وہ مجاہدات میں سے ہے اور وہ کے لیے خاصل خاص الخاص لوگ قبول ہوتے ہیں جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم باجود خیبر کے فتح ہونے کے پھر بھی آپ کے گھر میں پھا کرا کیونکہ آپ نے فقر و فاقے کو اداد اختیار کیا ہوا تھا اور والی چیز کو فوراً تقسیم فرما دیتے تھے گھر پر بند رہے کہ ایک دفعہ جو مالا ضلع ہے اس کو تقسیم کرتے کرتے پوچھا شام کو کہ باقی ہے تو بلال اجلح نے کہا کہ ہاں باقی ہے تو آپ گھر میں تقسیم نہیں لیں گے کہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے یہ بات کو ایسے گھر میں رات گزارے جس میں مال پڑا ہوا تو آپ نے اس کو کہتے فقر اختیاری آپ نے فقر کو اختیار کیا ایسی ہر چیز کو گھر میں آنے آتے ہی رات ہونے سے پہلے پہلے تقسیم فرماتے تھے غرنہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ خیر و برکت یہ تافی فرمائی جائے گی دنیا کی بھی ہوگی اللہ تبارک کی توفیق عطا فرمائیے